پیشگی تیاری کر لیں بھائیوں اور بہنوں عشرہ ذی الحجہ کے آنے سے پہلے ہی تیاری اور عزم کر لیا کریں کہ ہم نے اس عشرہ کو کس طرح سے کمانا ہے اور کس طرح سے بنانا ہے اور کس کس طرح سے پانا ہے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں جسم کو روزے اور عبادت کی مشقت کے لیے تیار کر لیں جیب کا منہ کھلے کھولیں جہاد میں مال اور جان لگائیں قربانی کھلے دل سے کریں اور یہ مبارک عشرہ اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کرنے کی ترتیب بنا لیں